وقف وسل ملا سر وسقلا تو وسلام ملا سد رسول و خا تمل ہم مدنصطفی و علا و اسفاب ہی وصفا اماں با دب بللہ منشئی تا نررجیم بسم اللہ رحم نررحی مینلہدولی آمنت بلا سد کلا مولا نلا سد کریم اوین آ موسو والسلام تو سلام کیا سی رسول الله يا سيدي يا سامعین السلام علیکم ہمدرود تو بعد مسلا شہ دی دعا ہے واجب الوجود واجب الوجود تعالى شان و حودی بارگاہ وجود کنا چیز ہر طرح شر تو اپنی رحمت کی پناحت فرما خاندان اور دوستاں سمیت شہادت دونوں جہانا دیتا فرما اج خطبہ جماعت المبارک دے اندر سید المبیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یہود مدینا درمیان میساق اور معاہدہ دا ذکر اور تشریح تفصیل کرنی ربیع اول شریف دا مبارک مقدس مہینہ تشریف لا چکا ہے ابتدائی تاریخ پہلے عشرے دیاں گزر رہی ہیں میں اس مبارک مہینے دا استقبال میثاق کے دے صحیح بیان تو کرنا ہوں ربیت عالم صلی اللہ تعالی وبارک مکت الکرما تو ہجرت فرما کے مدینت المنورہ دے رہائشی یہودیاں آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و دا ایک معاہدہ ہوا جس میسا کے مدینہ دام یاد کیتا کیا ہے اس حکومت پاکستان کوئی ہو خالیہ یا سابقہ بلکہ خود مسٹر جناح تو ولای کے اس میثاق مدینہ نو غلط رنگ وچ پیش کر کے اور یہود نال تے اقوام متحدہ دے ماتحت جو اے کفر دے تے ظلم دے تے ناجائز زیادتیان مسلماناں نال کرن دے معاہدے کر دین نا اس میسا کے دے اندر تحریف تبدیلی کر کے غلط رنگ دے جواز بنا دن بہانہ بنا دن, دن دھوکھا دیں دن, دن فریب کر دن اور اج کل دے جڑے ملہ اور بلکہ اج کل کل تو مراد میری پاکستان بنان تو تیمی لگے آؤ پیچھا بھی اس تو ٹر جاؤ اکثریت جہی ہے نصارہ دے ملونڈیاں وانگوں باطل نو حق آکھ دین اور حق نو باطل آکھ دین صحیح گل کے پردہ پاؤں جھوٹ نظاہر کرتے ہیں حکومت کی حمزبانی کرتے ہیں خدا رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہوں نے دھی میسا کے مدینا سی رخ چ پیش نہیں الٹا حکومت دہم نوا حکومت نے وہ لانتی تبدیلی تحریف اسکول دیا کتاباں جدو مدینہ دا ذکر رکھے اس ساری خباست نو داخل چا کیا ہے اور قوم دے بچے بچے اوہی غلط سبق جہ حکومت دے رہی جہا یہود انگریز دے رہے اس دی ترجمانی چا کیتی ہے اور خدا رسول گل نو اپنی تھان تو بدل کے رکھ چڈیا اور قوم دا بچہ بچہ پڑھا ہے ملیں پیری سارے ہم نواہ ہم زبان بڑے کڑھن کوئی خنزیر بول ہی نہیں پیا میں جدو دسویں انگلش یارویں ناویں جیت سا کے مدینا کا حوالہ پڑھیا تو اس دے اندر کفر میری حیرت دی ہو گئی کہ یہ کی ہوا پیا سارا نصاب غلال مجموعہ ہے گندگیاں کفریات دا مجبو ہے لیکن ایک خاص طور خسو خاص طور پہ مسلمانوں یودیا دے پنجے فساو دا بڑا وا ہربا ہے بھائی اگریزا خود اس میسا کے مدینہ دا انتخاب کیتا ہے بھئی بھی رکھو تے یہ تعلیم دو تی اول انتیو کہ خدا تالا کی کتاب بدل چڈی قرآن مجید نے فرمایا بندے نے طیبات خدا تعالی دے اتارے جڑے ہیں ان تھواں تو بدل لیند ہاں آن تو انہوں نے دے تریقے دے سن دو یا لفظ کٹ کے اپنی طرف لکھ دینا خدا دی کتاب دا لفظ کٹ کے اپنی طرف لکھ دینا یا ماں نہ بدل لینا یہ دو کاموں کام کرتے انہاں خندیراں جنہیں خدا دی کتاب بدلی انہاں نبی پاک سرکار دا کا معاہدہ کیوں نہ بدلنا سر واسطے تو خوش ہے جہی شگرد ہیں کیونکہ انہاں دلیاں دے اگے صرف ڈیڈے انہوں کا خدا تعالہ تعلق نہیں رسول اللہ نال سکول آن قرآن پیٹر سی نو آیا کہ خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے پیٹ ایسی چیز ہے اسے بھرنا چاہیے جنہوں پہلا خردی رن سبق دے جاوے اگو نسل تیٹو ہونی اس پیٹو نسل نے ات ہی زور چ رکھیا ہے ٹھیک ہے پیٹ پالو پیٹ بناؤ پالو تے نہیں میرے خیال پالنے والا تو رب ہی ہے لیکن یہ پیٹ نو تان دے ناندے اکبر آبادی فرما دیا انگریز والے پاس مولی جو مشیت چھڑ کے جانے کیوں جان دے نے؟ واسطے جان دے نے کہ جانے مسجد دے اندر پیٹ بھردہ ہے پر نہیں تنی دامنا چاہتے ہیں یعنی کیا مطلب کہ ایاشی اگر ضرورت تک محدود رہو تو اللہ تعالیٰ ذمہ داری ہے لیکن ایاشی بدماشی دی ذمہ داری نہیں لینا رابطہ انہ کو انہیں کوئی ایشی واسطے کھیلے جہی شاید انہیں ذمہ لیا ہے وہ ضرورت ہے تیاری زندگی دی ضرورت اس پوری فرمانی تو تسا لا کے دیکھو اعتماد کر کے دیکھو تھی ضرورت پوری کرے لیکن ایاشی نہیں کہ انہیں کیڑی شہ کی ضرورت پوری نہیں کیتی کیڑی شہ دی سردیاں بندوبست بھی کر سکتا ہے جانور تک دے گرمیاں دے بندوبست بھی کر چڑتا ہے جی جانور واسطے چھان بنائیے تو انہیں بنائیے جی سردیاں چھپر پردے بنا خڈ بنا ہے وہ بھی تو اسے اسی داد نے بنواؤن اس طرح ہر بندے کی ضرورت کا وا ہے جب تک اس نے زندہ رکھنے بندہ کنات چوے تو ضرورت پوری فرمائے گا لیکن خبردار اللہ تعالیٰ کسی نال ایاشی پوری ایاشی کا واعدہ نہیں کتنے میں ایاشیاں کراگا تو دوستو اے آئے سیاش ٹولہ نے اپنے دل کی اکھ ایسا بند کیتا ہے کہ وہ کفر کر دینے تو اے ہاں کر دینے وہ کفر دے اے قبول کر ہیں میں چاہا بھی ضرورت محسوس کی میں دے ایمان دلاف اٹھانی آواز دے خلاف بولنا نہیں سا مدینہ مدینہ جو کچھ ہویا پیا کتاباں اس ظلم دے خلاف بھی میں آواز اٹھاوا اس سلسلے میں عربی دے حوالہ جات اصل کتاباں ماخذ مسادر وہ بھی کٹھے کیتے اے اصل روایت چلی کتاباں تو سر فہرست اصل وڈی کتاب جس دے اندر نساق مدینہ دا پورا متن موجود ہے متن ہات کتاب الاموال امام ابو عبید قاسم بن سلام دیشال وفات شریف دو سو چوبی ہجری چ بڑے وڈے اے محدث نے بخا مسلم شریف تے بخاری شریف آڑے انہ تو روایتاں نقل کردے اور حدیث پاک دی لغت دے بھی امام نے ہادیس مبارکہ دے اندر مشکل الفاظ دی شرح زیادہ تر انہ تو جاندی امام ابور عبید ہر بھی انہوں آتے ہیں ہراط کے رہنے والے تھے ہروی اندے نے افغانستان ہراط دوسرے نمبر تے اس دا ماخد اے ابو عبید تو بعد دے نے امام ابن ایوی خورا سانی نے زن جائے یہ نے انہوں دا وصال شریف اے دو سو اکوجا تو بعد چ انہوں نے بھی کتاب الاموال ایک جلد تیسرے نمبر تے سیرت النبویہ جنو سیرت ابن ہشام آخ دن بڑی مشہور سیرت تے محدث ابن ہشام دا وسال دو سو تیران دے اندر در یہ مطلب ابو عبید تو بھی پہلو دن سیرت ابن ہشام دے شرح عربی دے اندر ار الانف زل انف ار رو زل جی روزہ نہیں لکھی دا ار رو زل انف امام دی او بھی میرے سامنے پھر اس سیرت ابن نے ہشام کا ترجمہ ہے بھیرے آیا کرم شاہ دے مدرسے دے ملونڈیاں نے زیال مسن فیم دھیرے ادارہ ہے وہ کئی رل کے تے سیرت ابن شام دا ترجمہ کیتا ہے اور جیڑا جیڑا ظلم ان ترجمے جان بوجھ کے کیتا ہے یا ان جانیج کیتا ہے میں ویسے دے بارے ہی آخساں کہ جان کے کیتا ہونا ہے کیونکہ اتوں دے آدھے نے بڑے بڑے عربی دان پیدا ہوتے ہیں تے سیرت بنے شام کی اربی نہیں جانتے ہو سر انہیں جتے جھے ظلم کیا اس کی بھی نشاندہی کرتا کر اپنے حساب کا ادارہ شمار ہوں گے پاکستان بڑے بڑے پیر آتے نے یار ساڈا پتر ویری جائے اتے پڑھائی بڑی میں علمی یتیمی نظاہر کرسان یا علمی خیانت نظاہر کر س یا وہ یتیم نے علم چھی، یا خائن نے بدیانت نے دو گلان ظاہر کر سکے تاکہ کیسے ٹو تک پہنچے اگر وہ بدیانتی کی تھی بیٹھے تو تعبا کر گے اگر وہ علمی طور اد کم گاٹا تے گا نا. آکر تے نہیں آئے گی جا سری گاٹے تے. تے میں بڑی شہ ہاں وہ گاٹے چرییا نکل جانا اور تک متکبر تکبر توڑنا بھی عبادت ہے میں تے, تے نہ آلم تلمان سف چ نہ آلما دے دی کی سفس میں حضرت صاحب دے گلام دا ایک کتا ہوں میں اپنے شیخ پاک خا کروب ہاں خاطم من کیا پتا کہ کی علم کتنے لیکن جن مینو خدا تعالی سمجھ دتی ہے میں اس نتیجے تے پہنچیاں کہ اے نہ بدیاں علم ویلے نے بچے انہوں نے چانن پھر نہیں تکبر توڑنا متکبر دبادت ہاں آکڑ والے دے آکڑنا اللہ تعالی نسند آ جڑا آجزی کرے اس دے اگے آکڑنا حرام ہے اسے اس تو ود آج کرو کرو جاڈے اگے جھکے اسے ود جھکو ہل جزال احسان احسان یہ وی قرآن چ کہ احسان کا بدلا توازوں کا بدلہ توازو ہے لیکن یہ قرآن سے جزا وہ سیا تین سیا تم مفلوہ کہ برائی کی جزا برائی کی جزا بدلہ برائی ہے اس جیسی کہ یہ بھی اجازت رکھیے کہ جے تو جی تنتقام بدلا لا اجازت ہے لیکن اچھا مقام جہ تکبر کیتی بیٹھے حق دے سر بھی نہیں جانا ورگا تکبر کر کے اونا دا گاٹا بننا اے بھی خدا تعالی پسند ہے پرانے پاک دے اندر دے بارے اللہ تعالیٰ جو جو دی کافر رہتے اللہ تعالیٰ اللہ تعالی فرماندے جیڑے جیڑے مکلف بنائے گئے تورات دے جنہاں نو تورات دا بوجھ پایا گیا کہ دتے ایند مننو وی صحیح اس عمل بھی کرو ثم لم يحملوها پھر انہاں اس نو نہ منیا تے نہ عمل کیتا اللہ تعالی فرماندے انہاں دی مثال کھوتے دی کا مثال الحمار حمار عربی اچ کانو آند کھوتے نو رب فرماندے او کھوتے ورگن یحملو اسفارا جڑا کھوتا کتاب باندھے دفتر چاہی پھر دائیں انہوں کھوتے نوں کے پتہ مکی چاہی پھرنا یہ تواندے رب العالمین مثال دیتی ہے یہودیاں دیں فرقی اللہ تعالیٰ فرمانا ہے بے ایسا ماثل القوم اللذین کذبو بے آیات اللہ فرمایا بیڑی مثال انہا واسطے گے جیڑے لوگ اللہ دے دین نو جھٹلا بے سما ملال یعنی مطلب کہ جی پیچھے کھوتے دی مثال دتی ہے نا ان دیا مثالا چن چن کے بحڑیاں دیشمنا واسطے دیتی کرو رب فرما دق بنتا ہے کہ ان مسال نہیں بہڑیاں چیزیں جان پر ہو گیا میرے رب المنا دین دین پیڑی مثال واسطے جہ تک کردن اللہ دی آیات دی جن پیچھو بھاری مثال رب تالا دیتی ہے نا کھوتیالی رب, رب سونا یہ مثال دے کے اگے فرماندا پیڑیاں مثالا دو تا کر کے سورا کی مسال دے کدی کتیا نی دینا کدی چویا نہیں دے انج دیا گلا کرو نہ انج دیا مسالا دو تو بھاڑا برائی چڈ دا ہے بیڑا کفر چڈ دد او جی آخو کھوتا وہ اگ لگتی ہے جی ان آخو حضرت صاحب حضرت صاحب کہڑا کام پہ کرتے ہو انہیں آخنا حضرت پہلو چڑھنے کی لوڑ کہڑی ایس, ایس لانتی برائی عشق رکھ والے ماحول کیوں دنیا برائیاں چھڑ چھڑ کے لگی آڈے والے پاس اس واسط دین والے پاسے کیوں پہ آستے کہ جدو میں مارنا نہ خنجر وجدہ برائی دے بریا دے آدے نے حال لے گیا چڈی دئیے چنگا مند ہے چشتی بڑا سخت ہے میں کہو کبلا میرے اوزار وہنا ہے تو اگوں مریض نہیں وہ تی یہ وینے کہ ڈاکٹر ہاتھ چنجر لے آیا کیچیاں ہے چیرن چیرن پڑن کا سامان اکھاں تیری کھل جنہ ٹڈیا جانا ہے پتہ نہیں ظالم کرو کی یہ تارے اگے پتا کونی مریض ڈیڈ چیڈی ویڈی رسولی پئی ہے وہ بیچارہ مجبور ہے اوزار نہ لیا تو مرے دونیں منے دیکھے گا تو توں گا سر مہربانی دنیا ہے چشتی میں <laughs> گیا ضلع غازی خان ڈی جی ڈی جی خان سیمنٹ نہیں جیت بنتا فیکٹری بلوچستان بارڈر جناب مدرسہ سی اتے مولا سا سن بلایا جناب حق پرست مولنا جی پڑھتے رہے گا پہنچیاں آئی تو استاد پیر بولدے بھئی جے تے بولتا ہویا حق معصوم کسے نہیں سمجھتا معصوم صرف نبی نے میں اس کا جلسہ کراساں او پتر پتر سی والد تے, آلم تے اس اللہ میری یار میں کلہ ات میرے سارے خلاف سن میں بولتا تھا ایلہ کٹتا تھا میم سختی بڑا می دل خوش ہو گیا کلہ نہیں تلک کے رکھی نہ کر کتا کی گی. محمد بلوچی نام کہاں گا خیال ہویا عالم قسم خدا دی کر کے آنے وہ بھی میں بولنا نا وہ بھی نہیں وقت اگڑا سردار بیٹھا اور کیڑا کیڑا نواب بیٹھا ہے تو بھی نواب بھی تنگ نے بھی تنگ نے میں واحد آلم ویخ میں پڑھے بزرگوں کو واحد اقبال شکوا کیتا. یار عالم کی یار آلم کھجے جنہیں کوئی وہ کرنٹ نہیں برق تبھی وہ اگ او غیرت کرنٹ نہیں جڑا باطل خلاف ہوتا ہے اقبال شکوا دا مطلب علامہ اقبال بھی ہے کہ عالم بجلی ہوڈا ڈلہ میٹھا نہ ہوا اقبال شکوا کیا اس قوم کا کہہ کے ملا ٹھنڈے نے علامہ اقبال نہ گبراؤ تا شکوا دور ہو گیا ہوں نیری اگ نے حضرت صاحب کرنٹ نے بجلی نے برت تبئی نے شولا مکالی ہاں اگ برسدی منہ باطل سوز اگ باطل نو سڑ دی پھر حکومت اور تعلیم والوں دے نال جا نال دے نا نا تیرو کادری جی آن بیٹھا تیرو کادری تے مسا کے نو بدل کے اپنے آپ یہود پیچھے چل کے مسا کے مدین اپنے پچھے چلا کے جیڑی اس تعریف کیتی ہوئی ان ایسا تک کم کیتا کیا ہوا کہ تھڈو بلا کے عسائی پادریوں اپنی مسجد کرسی چٹ کے آدھا پڑھو پڑھو اپنی کرو عبادت جی میں کر دے اور وہ او فوٹو میرے کول پی اس دا تصویری البم چھپی تاریخ اپنی تصویری تاریخ اور چھاپی اکلیتی رہنماؤں کے ساتھ اتھلے لکھا جامع مسجد مرہاد القران کے دروازے مسیحی وفد کے لیے کھلنے کے بعد عیسائی پادری مسجد میں عبادت کر رہے ہیں کھڑوتے مسجد میں عبادت کر رہے ہیں یہ کھڑوتے ہیں ایچ آپ بیٹھا ہے وہ نال انبادت کر رہے ہیں اپنے مدہ ہوں کم میرے رب وا ہوا اور سنو ہوں میں شروع کر مدینا کا متن ترجمہ جیویں بھری والے سیرت ابن شام دے ترجمے ترجمہ لیکن اندر ان جتھے گلتی ہونی ہے نشان پہ ہی کر سک جی چھاپی ہے بھیرے والیا ریاؤل قرآن والیا سیرت ابن شرا سیرت ابن شام دے نام سے یہ جلد نمبر ہے دوسری صفحہ نمبر چار سو چورا سی یہودیوں کے ساتھ تاریخی معاہدہ مدا کرتا ہے شروع پہ آتا متن اتنے سیرت ابن شام ہے تھلے ارزل انف امام سہیلی شرح شرح کا بھی ترجمہ متن دا بھی ترجمہ ہوں جو لکھ دے پہن میں پہلے وہ سنا ترجمہ پھر ات دساں بھائی انہیں کی ظلم کیتا ہے اور کی تعریف کی بدانتی کی تھی یا علمی جو کا اظہار کیا ہے دیکھو لکھنے پائے ترجمہ ابن صاحب کہتے ہیں ابن صاحب سیرت ابن صاحب ترجمہ ابن صاحب کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک معاہدہ تحریر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ میں یہودیوں کو بھی شامل فرمایا اور ان سے بھی معاہدہ کیا ہوں اگلے الفاظ جڑے غلط نے بددیاتی اور ان کے دین اور ان کے اموال کے تحفظ کا انہیں یقین دلایا ہوں میں ان بدیانت بد خائن ملوڈیا تو یا بھائی آخیا ہے اے ترجمہ کیا ہے اور ان کے دین اور اموال کے تحفظ کا یہ تحفظ کا لفظ جیڑا بولیا ہے اے عربی دے کس لفظ دا ترجمہ کیتا ہے تساں میں میںبی سنا بشروپی ہوں کالا ابن اسحاق و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کتابم بین الماجرین یحودا و آہد ہوم و اکل اللہ دین و ام والم و عَلَيْهِمْ تا لَهُمْ وش ہے نا اتے آیا کھڑا لفظ وَأَقَرَّهُمْ عَلَى دِينِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ نم و اموالم لَهُمْ میں انہوں پوچھنا کیا اکرا ہوم ترجمہ کیا جے تحفظ اکرا اقرار تویں اس دا مان نہ بن دے اصا تاہدہ ہویا کہ تڈے دین اور مال دے درپے نہیں ہو گے چھیڑا گے نہیں برقرار رکھا گے تو تنوع اپنے ہال سے چڈ دیا گے ہوں بر کسی اپنے ہال سے چڈنا اسے حال تے اس نو تحفظ دینا ہے زمین آسمان دا فرق ہے ہر شا میرے نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم نے ساری زندگی دا تحفظ نہیں کیتا کیونکہ دا تحفظ کرنا بھی ہے۔ ایک اپنے ہال سے چڑ دینا وہ مذہب نو اپنے ہال سے چڈ دینا ایک مذہب دا تحفظ کرنا زمین آسمان دا فرق یہ دونوں گل اس دلیل میں فکہ کرام تے امام اہل سنت دے فتاوے بھی چڑھنا پہلا مسئلہ سن لو کسی کے کسی کفر کا تحفظ کرنا بھی کفر ہے کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے رضا بالکفر بھی کفر تحفظ کفر بھی یہ مسئلہ ہے شریعت متحردہ مسلمہ اس فقہات امام اہل دے, دے دلائل سنو پھر او میں یہ فتوا کادری اینو آخیا کرو خدا نام جی اسلم نہ آخر کرو پروفیسر مسٹر ہوں دلم نہ آخیا کرو اس مسٹر دفر نی تش تزبام کرتا کرتا مردو تینوں تے کوئی فکا دی عبارت ہی سمجھ نہیں ہوں دی. تو کتھوں آؤں تن خروتا ولم آل می رکھ کے آ ت میرے کو آن کے سانو یہ تلمس ط کر میرے کو میں تین سکھاوا کہ ایمان کے دی گل کمی ہوں میں آپ تو وڈے حضرت صاحب تو سمجھا میں تین سمجھاوا جنہوں نے پتہ نہیں بائیمانہ کہ رضا رضا بالکفر کفر ہے دلیل رضا بالکفر کفر دی اللہ تبارک و تعالی یہود نصارہ جڑے ہزور دمانے اپ درسک سن انہوں نو خطاب کر کے کتنے ہے دسان قتل کیا نبیا نساں قتل کیتا کیا نبیا تتاباں بدلیاں ہر سوال اٹھتا ہے دے دورج پاک دے نے کرام فرماندی نے نو اس اللہ تعالی مخاطب کیتا ہے تے مجرم بنایا کہ اے اپنے پیو راضی جو ہے اللہ تعالی فرمایا فوکا ہے کرام نے استعمال فرمایا معلوم ہوا کفر پر راضی ہونا بھی کفر کا استحسان بھی پتاوار رگلیہ شریف جلد نمبر چودہ فکی ہے آزم ہندوستان اہم فکی آزم بندے بندے دے پیچھے لا چڑھتے ہیں فلانا فقی اعظم ایک بصیر پور اے قسم خدا بھی کر کے آنا یہ لگ ایسے لوگوں کے لیے موضوع نہیں ہے فقیر اعظم کا لقب ہونا چاہیے تو امام اہل سنت کے لیے ہونا چاہیے پیر مہر علی شاہ جیسے کے لیے ہونا چاہیے ہاں میرے سید امام الاولیاء سید محمد امام شاہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے باقی جن کو اللہ تعالیٰ نے تفقو کی دولت عطا فرمائی وہ جلد نمبر چودہ نواں چھاپا صفحہ نمبر ایک سو چھتی آپ دیکھو سوال کیا گیا پہلا سوال زمی کفار زمی مسلمانہ کے اسلام کے قانون کے تابع ہو کر جو رہتے ہیں ماہدہ کے تحت پابند نے اس اسلام دے معاہدے قانون دے تو پھر انہوں واسطے جڑے امتیازی حکام اسلام رکھے نو ان دے پابند دے لو ذمی کفار کو ان کے مندر اگر وہ مشفق نہیں ہندو واگوں ہندو نا مندر و عبادت گاہ میں جہی انہوں نے یہود نے نسارا نے عبادت کرنے و نیز مراسے کفر کے کرنے کی سلطان اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں لفظ اجازت دیتا ہے یا نہیں در صورت اجازت دینے کے شبہ ہوتا ہے کہ آکام کفر پر رضا کفر ہے جیسا کہ اتمام حجت تاما میں ترتالی سوال کے آخر میں ہے تے ہون اے سوال پہلا لکھیا ہے کہ کیا انہوں نو اپنے عبادت خانے عبادت دی اجازت حاکم ہاں دے گا اسلام کا زمیا نو امام اہل سنت جواب میں لکھنے آپ فرماندے سلطان اسلام ہرگز کفار کو مراسم کفر کی اجازت نہیں دے سکتا کیا اجازت کفر دے کر خود کا فر ہوگا دے کو شبیر شاہ ورگے مفسر نے سہرل پادری ورگے جناب اپنا تہر کادری صاحب ورگے جناب جی جہاں وہ ماشاء ماشاءاللہ مفسر قرآن ہو وہ بڑا لاوس جیڑا کفر تو ریٹائر ہے وہ شیخ الاسلام ہوں دیکھو یار ظلم دیکھو تجو فرمندے لو وہ سلطان اسلام کفر اجازت مراسے میں کفر دی اجازت دے کے کیا خود کافر ہونا سو کی بنتی واقعی ٹھیک ہے صاحب صاحب مسلم لی تک ہی بنتی یہ تھے آندے نے ہم تمہارے سر پر کھڑے ہو کر کرواتے ہیں تمہارا کفر اور اگر کوئی مول کے خلاف بولیا خبردار سارے کافر بن دو اگے امام سنت فرماتے ہیں ہوں حدیث رسول مسا مدینہ تو ساری گل کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو جب معاہدہ ہوا ہے تو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے اس لیے وضاحت ایو کر دیں جی میں پک کرنا تو ہم ان کے دین پر چھوڑ دیں گے چھوڑ دینا اور ہے در پہ نہ ہونا اور ہے تحفظ دینا اور ہے اجازت دینا اور ہے راضی ہونا اور ہے ایسا اندروں سردے ہوا گے کیوں کیا کفر کر دا ہے؟ پران جا اتری دہتے تو منہ چٹاوے یہ نبی شریت والا ہے ہرک ویخ تو کتنے پہ بہت رات کی کلی جفے شتیرا نا چڈے کدی سام سکیا امام ماں نو پائی بیٹھا ہم بھی پوچھتا ہے وہ پڑا مر مرے مکھیاں اڈا منہ تو پرو فیصرا تری دا رشتہ امام اعظم جیسے پاک لوگوں کا کام ہے بس مجھ تحد ہوا دا دتاری نہیں کیتا وہ بھی آدھا مائی ماں میں آزم کے پیچھے ہی چلا گا جا کتے آدھا پتا تے گل کری آپ سمجھتے ہیں بل نترو کہ وما یدی نون دا مطلب یعنی جہاں جس بات کے ازالہ کا حکم نہیں ہمیں رب کی طرف سے وہاں تعرض نہ کرے گا نہ یہ کہ ان سے کہے گا کہ ہاں ایسا کرو تو مسٹر پادری پیاکھ مسٹر اپنا مسٹر قادری صاحب مسٹر کادری صاحب کہہ رہے ہیں ہاں کرو ہاں کرو وہ کو کرو سامنے کرو مسجد اور میں فتوا جی کہ جنہیں یہ آخیا ہاں ایسا کرو وہ کافر ہو جاتا ہے جتھے جتھے ہوں جک جاؤ جڑے جڑے دے دن مناونے مناو چال کرسمس کرو ہم تمہیں کرواتے ہیں اپنی نگرانی میں انہیں کلمہ میں دوبارے پڑھاؤ اگے سنو والے حوصلہ کرو پڑھ چھٹی منا کرو بھائی تمہارے ساتھ یہودی تمہارے ساتھ ہے ہندو تمہارے ساتھ ہے سکھ تمہارے ساتھ نکاح انہوں نے کاہتے کرا نکاح ادو کرائے دے تو پہلو ہوئے جی ماں نہیں پہلو سی رسالا حوالے امام اہل سننا تو حوالے نے کرنے لگا ہے فقیر جو ہے من میور اللہ بھائی خیر جو فقر ہو فد دین اللہ تعالی جس سے خیر کا ارادہ فرمائے اس کو دین کی فقاحت دین کی سمجھ فقو حتا فرماتا ہے امام اعظم فقیر ہیں امام اعظم فقیر ہیں اور امام اعظم کا یہ غلام امام احمد رضا فقیر ہے یہ ثانی ابو علیفہ جن کو کہتے ہیں رسالہ اللہ شرن بلالی حسن بن عمار شرن بلالی جنادی کتاب درسیات اندر نور و پڑھائی جاندی پھر رد المختار رد الم تار در, در مختار دشرا اس میں ہے لیس المراد جائز لہسل مراد بل بے مانا نترا یدینون فاو جملہ تل مآسی اللہ یقرون الح شربل خمرے و نوئی بلا نکول فرمان دینو ترجمہ جمع نے لکھیا ہے جامع نظامیہ میں ماؤ پڑھ کے سنا دینا جائز سے یہ مراد نہیں کہ ہم اس کا کہ ہم اس کا امر کرتے ہیں بلکہ معنی یہ ہے کہ ہم انہیں ان کے دین پر چھوڑتے ہیں پس یہ ان کے ان مغاثی میں سے ہے جن پر وہ قائم رہتے ہیں ترجمے بھی لکھنے والے چور دے پوتر نے انہوں نے مجہول تے معروف دے پتہ کو نہیں وہ نظامی والوں میں پتا نہیں یقرون مجھولر جس پر وہ برقرار رکھے جائیں گے یا مجھول جس پر وہ قائم رہتے ہیں کچھ جہل بندہ جا اتنے کوئی نظامی آ کے دسے ترجمے والے یار کچھ شرم کر نہ ہی لکھا اللہ دردو نہ کر اللہ درد دتل ہے گل جی وہ را کا ترجمہ کرنا ہی بارت کا مسئلہ بھی بدل جائے یہ مشکل ہے تھوڑے بہت شور سنتے تو پہلو میں دل کا جو چیرات ایک کترا خون نہ نکلا یار میں کسی خاتے چ نہیں کسم ڈبول لال امین کر کے آنا لیکن مینو ایسا ایک دن پتا سر چلو لگ ہی جاتا ہے کہ یار کی خچ وجی کری اللہ پی کرا ماسی جن پر وہ برقرار رکھے جاتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کشرب بل خمرے میں شراب پینا ہم جی تے, تے بلا نہ تبلیغ رہی نہ ان کے دین مذہب کا تحفظ کرتے اگر ان کے مذہب کو چین سمجھتے اگر ان کے مذہب کا احترام کرتے تو نبی پاک یہودی اور یہود کو کلمہ نہ پڑھاتے تبلیغ نہ کرتے دین کی دعوت نہ دیتے انہوں نے اپنے کفر تو نہ میں میزاخ مدینہ چابت کروں گا میرے نبی انہوں نے جی مساق لکھا سا لکھا سی یہ مشرق ہے تحفظ نہیں دتا انفر نفظ نہیں دس نو جائز نہیں رکھا سونے نبی مکان تا کر کے نتیجہ نکلیا کہ آج مکے مدین کیا مکے مدی چہودی چیسائیت کیا مکے مدی چک یہ تو انو نظر نہیں آتا ایک بھی نبی پاک نہیں آن دتا <تصفح> توجہ نہیں فرمائی وہ تو بعد ہے میں جا کھول سا اتنے جب تھا کے مدینہ متر میں پیش کیا فرما تا نہیں آخان گے کہ انہوں واسطے جائز ہے جڑا جہے گا کافر جڑا آخ کفر جائے دے, برائی جائے دے, کسے واسطے بھی کافر کے لیے بھی جائز نہیں میں تا کر کے کافر نو اللہ تعالیٰ جدو جہنم سٹے گا جی میں کوفر کی سزا دے گا نہیں دے گا اور جا کافر جڑا کافر, کافر جن برائیاں تو بچتا اسی کفر تو علاوہ مطلب ظلم نہیں کرتا رہا کسی کا حق نہیں مارتا رہا قتل نہیں کرتا رہا جناح نہیں کرتا رہا ہے کافر اللہ تعالی اسنو سزا گھٹ دے اس کافر دی نسبت جہاں کا دنیا تک کرنے والے دی سزا ہاشا وک اللہ انہوں نے کافرا نہ سمجھا جے جہ خالی بت پوج مر گئے ہاں اللہ تعالی جان جی جنت داخل کرے گا تے انہا نو املوں دے مطابق درجے دینے دے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کدو دے نبیا رکھ دے گا نعوذ باللہ من ذالک جے وہ لے گیا تاں جی فل ان کر چیا تو کسے نو برابر نبیان دے رکھے گا وہ کیوں نبیا نو آلہ درجہ دے گا جی درجے اتنے جنت چین ایویں درجے اللہ تعالیٰ اللہ تعالی منافقہ کے بارے کیوں فرمایا انل منافقی انل منافقینار منافقی من منافق جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے کیوں آخیا کیونکہ کفر منافقت والا اگر ہونا تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غضب آدھا ہے بہتر غضب آتا ہے کیوں نے مسلمانوں میں رہ کے مسلمان دھوکہ کردہ ہے سارے ہوںبی نے, نے پوری دنیا کا کیونکہ ہر وقت مسلمانوں دے خلاف انہ دے دین دے خلاف ہر بے جوڑتے کافر نے پوری دنیا دے زمین کو نہیں زمین اس لیے سن جدو فاروق آدم دیا حکومت سن اس لیے پھر جڑے دے ہاں جہاں راج اصولت قبانی سارے لہدا نے سمجھ آ کہ نہیں نہ آ، کرو آ، عبادت کرو اینج کرو, کرو، نا، نا، نا، نا، نا. نہ دا جلیسا چرچ جی ڈھا دتا گیا ہے نا توجہ یا تو بنایا نہیں جانا ہاں جیڑا اپنا چرچ اپنا کلیسا اپنا عبادت خانہ نوٹ مطلب پرانا جیڑا ہے اس تعمیر کرنا چاہتے ہیں نی... تو اس جنہ کچھ سی اتنے تک ہی رکھ سکتے بدا نہیں سکتے ہاں رونق نہیں دے سکتے تھے leave بنا کے دیندے کھڑے نے کرو بنا دیتے ہیں تم کرو ان کا پوچھتے ہیں واہ تیری مسلم لیگ تو سدے آئی نئی تو ہوں میں جنہیں کلمہ تہر القادری دا کا نہیں پڑھیا میں انہوں آخ سا کہ آ شریعت جے تو وہ جے ہوں یہ دسو بھی تو دا ہے رسول اللہ چاہی چاہیے قرآن ہے شریعت چاہی چاہیے یا اے مبارک بت ہے جہے پوجتے ہیں انہیں آخنا تخیص تے جہاں پہ خدا جان چھڑائی مگ سمجھ نہیں لگی ہوں میں پوچھنا تے کرمیاں توں تو کرمی زیائی ہو کوئی امتی رسول دے بنو کوئی حیا کرو کسی ملا نہ بنو یہ تصا لکھ نبی پاک نے معاہدہ <تصح> <کہ> تحفظ <تصح> ان کے دین اور ان کے اموال کے تحفظ کا انہیں یقین دلوایا وہ ظالمو تسا نبی پاک دہمت لائی لائی کفر نبی اور منسوب کیتا جی ظالمو کفر رسول اللہ منسوخ کر چکے سدہ! ترجمہ کیا جی تاف یار حق بنتا بولنا کہ نہیں بولنا یار میں پولیس بلایا نا تھا میں گیا میں کیا دیو کہ کفر جرم ظلم دے خلاف بولنا اسلام جائز نہیں میں تنوں لکھ دینا میں نہیں بولاں گا انہیں آخر جی جان کرونا سر کھکی میں آنا سن کے آخیے اور میں آخیا میں ایمان بچا دلوں خلاف رو کفر ظلم جو ہے سب آرام میں تب میں تبکو رکھنا کہ تسا بھی اندرو ایو پابندی نہ لاؤ کہ پکا نہیں رورا اگلا جانتے برباد نہیں نہ کراؤ تو ہاں میں کروڑ پرچے ہو سو کروڑ پرچے جڑے نے سر اکا تے سر اکاؤنٹ جے یار دنا دا ملے مین جوڑی پا لیے سٹیے پیر نے بندر تعا نو میں دہڑیاں ویل جانا سا مدرفے قرآن تے جناب حدیث ادیس پر بھائی کوئی نہ میں بےمان ہو گیا پکا ایمان ہو گیا ایمان نہ تو میرا ایمان ہی اٹھ گیا میرا ایمان یہاں جڑتا ہی نہیں کوئی ڈے لانت بن گئے ہاں اللہ میری تو خیر دوستو اور گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی جیجا چاہتا قرآن والیا تحفظ کا لفظ لکھ کے یہاں کفر کیتا ہے نبی پاک وال کفر منسوب ہے خوشامت کی تھی اپنے جسٹس کرم شاہ واگ جق دی خوشامت کرودیت خوشا کر کی خوشامت کرتا سی ایبا کر نکاح کر سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی بارت جہی وہ بڑی طویل لیکن چیدہ نقطے کھولاں گا جنہ در گڑبڑ کیتی گئی جی توجہ ہے نا. کتاب دسویں انگلش اللہ تعالی دے فضل کوئی بئیمان نہیں آ بھی جائے تو روپ بھی نہیں سکتے انسانی حقوق اور میثاق ساختی ہے کہ انسانہ دے حق بھاوے کافرے بھاوے کوئی ہے. اس دے حق پہلے بنے ہوئے پھر دا اسلام آ محافر بنیا ہے کسی کا حق کوئی نہیں اللہ تعالی حقوق بڑھ بڑا وا نتا جی بڑا واف جا چلتا ہے پیا نبی پاک رب العالمین نے انسان کے حقوق جو بران انسان دے حقوق اے اللہ تعالی نے انسان دے حقوق نہیں دکھنا کہ انسانی حقوق کا محافظ اسلام ہے نا اسلامی حقوق، انسان دقوق بنا ہونے والا اسلام ہے توجہ نہیں فرمائی نے یہ کھتری بھی آخل ہوتا میرے بھی حقوق ہیں کیا ہندو آتا ہے سکھ آند چوڑے آدھے آدھے حقوق نے حقوق وہ حقوق حقوق بندیاں دے حق اللہ تعالی دے حق یہ بندیا بنائے سنجیا بندیاں کول پہلو بنے ہوئے سنجیا رب تال بھیجے اور چور آ میرا حق ہے میں چوری کرا ہاتھ تو نہ کٹو میرا حق ہے نہیں وہ آن دے جو انسان کہتے ہیں یہ اسلام کہ ہر بندہ اپنی نفس کی خواہش مطابق کسی بھی رن سونی کے لے جاوے. سونی کے چوک لے جائے سونی ویک کے میرا حق تھی تے اسلام برقرار رکھے سنتے بند پولیس آ کے خبردار پچھلے انہوں نے نہوںکہ حق ہے نا اسلام حدود پابندیاں بنائی حقوق تو ٹپے گا جینا، تو ضرور اسلام دی زد آئے گا اسلام سزا دے گا دے حدود روے گا تے اللہ تعالی فرمائے گا اے اندا حق کے نا پورا سمجھ آئی کہ نہیں آئی توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں <سؤال> اللہ تعالی دے فضل لفظ بولے لفظ <سؤال> کہ میرے چفر کڑا ہے ماشاء اللہ میں پڑھا لکھا ہوا کی پڑھیا اترا کی؟ انسانی حقوق اور میفا کے مدینہ پہلا عنوان جڑا پایا میں اندر چفر لب لیا کرمشاہیوں چونکہ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ سب اللہ تعالی کی نگاہوں میں برابر ہیں یہ میسا مدینہ بیان ہوں اے پہلی بار تھی سکول دی میٹرک دی کتاب انگلش لاکھ لانت حکومت لکھاؤں گا لیتا کیے آکھے جی اللہ کا اے ہون میں پوچھنا وہ سورو اے عبارت کتھوں کر دیجئے نہ ابن زنج ویہ دے نہ ابو عبید قاسم بن سلام محدث دے کوڑے نہ سیرت ابن حشام دے کوڑے تو آڈی مان دی کتا بیچے اللہ کی نگاہ رباہ مالا میرا مولا میرا مولا یار یہ دسو کیا اللہ تعالی بار گاہ جہال بن اشرف یہودی عبد منافق بین نبی پاک برابر نے لکھا کر میںک ل میں سب برابر دی نگاہ جانور بھی برابر نہیں کافر یہ نہیں وقت مولا کا حالا دی بارگا در جانور بھی برابر نہیں کوئی, حرانے, کوئی سورے. نو گھر رکھنے کی اجازت کوئی حلال ہے کوئی, کوئی سجا جی نگاہ و جانور برابر نہیں اس مولا دی نگاہ و حالت انسان نبی پاک سید لمبیا کے برابر ابو جہل کل <تصح> یار کمال ہے یار افسوس ہے وہ میرے مولا میں پوچھنا ہوا یار کی ہوا میں کیوں لوگ مسٹر تو لے کے تھلے تک مینو جب یہ بڑے کفر نظر آؤں تو میرا خون ہے اکھے خدا تعالی دی شان دے اگے چھوٹے بڑے سب چوڑے چمار تو ہی زلیل نے تو گستاخ رسول بنتا ہے وڈی کے خدا کی نگاہ میں سب برابر ہے اور دسو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکول کیوں لکھے یہ مطلب تک چیٹ منافقت ہے جنہیں سور دے بچیاں دی نگاہ چوڈ والا یہودی, یہودی یہ سب برابر نے خدا دی نگاہ رسالت دا کیے، کیے، اہل کیے، یہ سب کچھ جو اللہ تعالی نے فرق رکھے نے یہ کی رہے کی اسلام کا ڈریا اگر سب برابر ہے تو پھر قرآن بھی غلط ہے حدیث بھی غلط ہے نبی بھی غلط ہے جب سب برابر نہیں تو تا جا کے دین کیا بن گئی رب فرماندائی اکرم اکرمکم احمد اللہ عط اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم سے زیادہ پرہیزگار ہے قرآن کو ایمان لال دسو کی تصور رہا کی شان رسول بیان کر دیا نہیں آسول اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہے کتنے لکھا ہے, کی ہے؟ اگر اللہ کی نگاہ میں برابر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لکھا ہے لکھوایا ہے اپنے متب نو مومن اور تھوڑا میں پوچھنا اگر اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہے تو پھر ان کرو تسا کسے نو کسے مولوی نو نپنا نہیں <سؤال> دین نگاہا برا ہے حق آپ برا ہے نگاہ سورو رباہ چیز یار سورہ اے ساڈے کفر دے خلاف ہے ساڈی برائی دلاف جی گلتے دہشت گرد فسادی ہے یہ ہے وہ ہے تھوڑی نگاہ برابری نہیں مولا تالا بھی نکال ہو گئی ہے؟ کیا ہی بے رب کیا اللہ! او ہی مولا تالا دھی وے میرے دشمن دوست نہ بنا اے برابر ہے یہ برابر سی آجما قدرت مری جانے مولا دے اندر نہ پتھر ایک جیسے نہ درخت ایک جیسے نہ جانور ایک جیسے نہ بندے ایک جیسے سر کتنے جانور, اے جانور اے جو کچھ بھی نئے پیو انسان تو علاوہ اور سجنا مولا تالا نے جی بس پرکھا کسی شاید اندر, قدر اندر تیری نگاہ فرقے مولا کی نگاہ فرق اسی طرح مولا تالا دی بارگاہ جڑا چوکھا پرہزگار ہوئے گا مولا تالا فرما پردار ہوا ہزار واگو سفارش کرو شفاعت کرو کسے برے نو نہیں آکھے گا سفات کرہیزگار اخلاق کرے گا اتنے آو میری مندر آ جائے اج میں مننی ہے نہیں آئی <سؤال> اچھا ایک گل لکھن تو بعد موضوع جو پورا کرنا ہے جمعے وقت ہوا ہے موضوع تین گھنٹے آئی اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ سب اللہ تعالی کی نگاہوں میں برابر ہیں اس لیے یہودیوں کو مساوی حقوق کا حاصل ہو گئے اے ہونے نظر کفر او تھال نے کٹ کے اتر کیا ہے سفا نمبر وہ یار سفا نمبر ہوں کہ آؤ میں بنی ہوگی وہ بھولا کافر کوفر تو سوا پسند نہیں کر سکتا یہ کھد ہے کہ گل ہو اسلام دی پھر کافر فر آ کے رکھو ہاں یہ تو اسلامیات دا پہلو پیا دسنا اسلام یات والے کافر پہ کر دے کفرییات والے کی کریں گے اچھا اس فری قین مسے ہوں اہم شکے درجے ریل ہیں اہم لکھ دے پائیں اس معاہدے کے فریقین مسلمان اور یہودی ایک معاشرہ تشکیل دیں گے ان اگے لکھ دے کی پن انگلش اس لیے لکھ کے یہ شق یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق دیتی ہے انہیں مساوات عطا کرتی ہے اور یہ بات یقینی بناتی ہے کہ ریاست کے شہری ہونے کی حیثیت سے دونوں میں کوئی فرق پیدا نہ کیا جل خد نے میں پروفیسر تو پوچھنا کہ اندر پترو یہ دسو یہ شک آخیا کیا مطلب کہ شامل ہے کہ اس معاہدے کے فریقین مسلمان اور یہودی ایک معاشرہ تشکیل دیں گے یہ کہڑی عبارت کا ترجمہ ہے اگر اے عبارت مینوچ دین میرا دب میری زبان بڈو میری اکھا کڈو کتیا سٹ دو کتے آگے اگر پروفیسر دنیا دے رل کے ایس میسا کے مدینہ عبارت اگر ایس یہ لکھ لکھا بکھا د نہ ترجمہ کی میں جرم دیکھتے صحیح معاشرہ ایک تشکیل دیں گے پھر نتیجے کڈن دے نہ صدقے جا نتیجے پھر آپ پہ کٹ دینا اچھا یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق دیتی ہے وہ میرے مولا وہ میرے مولا یہودی اگلی شک یہودی جو اس معاہدے پر دستخط کریں گے وہ ضرورت کے وقت مسلمانوں کی مدد کے حقدار ہو جائیں گے توجہ گا سنا میرے وہ تو میں وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کہ مسلمانوں کو حاصل ہیں یہ دوسری شک کی نہ لکھی ہے انگلش آیا سکول آلیاں پھر اگلے لکھ دیں یہ شک نہ صرف یہ کہ مساوات کی یقین دہانی کراتی ہے بلکہ اگر اور جب ضرورت ہو تو انہیں مدد کی پیشکش بھی کرتی ہے مسلمان اور یہودی مل کر تیسری شک مسلمان اور یہودی مل کر حکومت کی مخالفت کرنے والے سے لڑیں گے اس سے مراد ہے کہ مشترکہ مقصد کے لیے اتحاد وہ لے ہیں نا اپنے پاس اقوام متحدہ اصل انہوں کا مقصد اقوام متحدہ بناؤنا ہے یہودی اپنے عقیدہ پر قائم رہیں گے اور مسلمان اپنے پر اس سے یہودیوں کو مذہبی رسومات ادا کرنے کی مکمل آزادی ملتی ہے کوئی دباؤ نہیں تھا نہ قوت کا استعمال تھا اور نہ مداخلت تھی یہ بالکل بر جڑا لکھی جاندے جی یہ مطلب تے مطلب دا ہے کہ انہوں نے آزادی ہوئے گی اپنے گھر تحفظ دا کتوں کر لیا نے جو نہیں فرمائی نے اچھا اس دشمن مسلمان کا پراب سے یہودیوں کے لیے اللہ تعالی اور رسول پاک کے حضور پیش کیے جائیں گے نپ لینا کہ میرے نبی طے کرایا جب جھگڑا ہو فیصلہ خدا رسول کو میں پوچھنا ہو تو فیصلہ دند بنے میرے نبی, تو دے داند میرے نبی تو نو توڑ موڑ بن کے اپنے اگے سٹیا اور یہ لانتی بنی چکریزے پائے سمجھ رہی جی آئیو جی نبی پاک دے قرآن کا فیصلہ کرا با. سنو جھگڑا کیوں رہے توجہ نہیں فرمائی اسلام اپنی حکومت کافران اور کافران چلائی ہے ہاں میرے نبی سرور نے اپنے آپ یا اسلام نات نہیں رکھے انہوں اپنے ماں تت رکھا ایمانسو پوری دنیا دے مسلے دلے بن کے انگریز وی ویٹو پاور کھین بولو پاور نو شرم نہیں آئی کفر کتھے نبی دا اسلام سمجھ نہیں جو لگی ملے پر کوئی نہیں بابا جڑا بئیمان بن جائے وہ تیز تج ہے کفر ہی پچ جاتا نتیجہ کڈنا وے اتنے کی پہ لکھ دینا نتیجہ کی اسلامی منشور اقلیت کو مساویانہ حقوق عطا کرنے سے بھی آگے جاتا ہے وہ اللہ نند نے خدا دی اس نے نہ صرف انہیں تحفظ عطا کیا بلکہ انہیں مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے مکمل آزادی کا بھی یقین دلا دیا لکھا انہیں خدا رسول فیصلے کراؤں گا یہ پابندی ہے کہ دادی اگو ہوئے بیچارے باندر سکول والے منڈے باندر ہی نہیں بچارے کی وہ جی ڈو ڈی بازار دے نہیں بالکل ٹھیک ہے بالکل ہمارے تھر نے تو آج کمال کر دی ہے اچھا ہوں اب لکھ دے پہ گیارہ اگست انیس سو سینتالیس کو ہاں وہ امن آخری چیک لکھتا پہ وہ امن اور جنگ میں برابر کے ساتھی تھے اور انہیں تمام انسانی حقوق حاصل تھے کیا مساوات اور انسانی حقوق کے احترام کمی تھا آخری چیک لکھتا پہ وہ امن اور جنگ میں برابر کے ساتھ تھے اور انہیں تمام انسانی حقوق حاصل تھے کیا مساوات اور انسانی حقوق کے احترام کا میسا کے مدینہ تھا بڑھ کر بھی کوئی عملی مظاہرہ ہو سکتا ہے گیارہ اگست انیس سو سینتالیس کو قائد اعظم کے آئین ساز اسمبلی سے خطاب میں بھی میسا کے مدینہ کی روح نظر آئی انہوں نے دانت رنگ یا مذہب کی بنیاد پر بغیر کسی امتیاز کے تمام گروہوں کو مساوی حقوق دینے کا اعلان فرما دیا تھا نوزب اللہ نوزب اللہ لہ گیا نا مسٹر مسٹر یہ بات کی باقی <سلام> میتھا کے مدینہ کشکوں کی, کی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے بارے میں منشور میں شمولیت دائر کرتی ہے لائے لائے اقوام متحدہ میں ماسٹر دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اگریز وال دا ایک مداری نچانے جد جانے سارا ان نے آخنا خدا را پیر نہ ہلایا جائے بچے کی جان تنی پیر ہلیا تو بچہ مر جانا وہ سارے جڑے جی کھلو مقصد کی ہوں وہ مداری کھید کر کے اس لیے اندر پیسے بھائی جی پی پیر ہلا ہلایا خیر کہنا ہوں یہاں آخو خدا جی بچہ مر جنا پیر نے ہلایا جی اچھا بدھو قوم او قوم اتنے نال میں مرے نہ بیچارے جان تنی ہے نہ بہت جان تو کوئی بڑی بننا بیٹے دیکھا کسی کی سننی نہیں ہے بالکل پکا رہنا اس وقت پر ہاں یہ اقوام متحدہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ میزا مدینہ کے مطابق ہو رہا ہے بیٹے دیکھو یہ دیکھو ہم نے ہم نے آپ کو اسلامیات پڑھا دی اسلامیات وہ میرے مولا ادھر سنا وا سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی پہلے تو نبی سرور نے مومنا بارے فرمایا کہ مومن کو فرمایا یہ قریش میں سے مسلمان یہ عہد نامہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ قریش میں سے مسلمانوں اور یثرب کے مومنین یس اس وقت مدینے شریف ابتدائی دور سیلے رکاوٹ اللہ تعالیٰ نہیں سی آئی ہوں یس رب آخنا جائز نہیں یسرا مصیبتاں دے گھر تکلیف اللہ تعالیٰ محبوب اس کا نام بدلیا مدینہ طائبہ رکھا جو ہے نا سکولی میسا مدینا بارنا شریفائی رکاوٹ ہو گئی ہے بعد علی حدیث پڑھ اسلام ایستا ایستا اترا ہے نا ہاں ان کا کم ہے نا اگلی گل ولی نہیں وچھلی ویکن اگلی نہیں اتباع کرنے والوں ہے یہ قریش میں سے مسلمانوں اور یہ سب کے مومنین ان کی تباہ کرنے والوں ان کے ساتھ ملحق ہونے والوں اور ان کے ہمراہ جہاد کرنے والوں کے ماں ہیں وہ لوگوں کے علاوہ ایک امت ہیں ایک امت ہیں ہیں ایک میرے مومن میرے ایک امت ہیں توجہ ہے کہ نہیں ذرا بولو چل سبحان اللہ اچھا ہوں اگے انکار نے نا لے کے قبیلیاں کا فرمایا کہ تصا آپس ایک رہنے محبت آپ پس سبق پڑھایا پھر عدل کرنا ہے کرنا وہ سارا سکھا دے گئے اپنے خون بہا دیت ادا کرنے دے اندر وغیرہ وغیرہ عدل و انصاف کا سبق حضور نے سکھایا پڑھایا اگے سونے نبی سرور نے یہ فرماو تو بعد فرمایا اور مومنین کسی مومن کو مکروز یا زیر بار دیکھ کر ویسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے سبق یاد آونا ہی نہیں نا مساقر واسطے یاد آنا نبی کھے واسطے اپنی طرف بڑھائے جب کافران کے حق چڑی جانے گا مومنا کے حق چ جو نبی دیتا ہے وہ بھی نہیں سونا نبی تح پیک کرتے مومنا فرمایا کوئی مومن مکروز ہوئے باہر تھلے دبے آئے مومن ان کے کلہ نہیں چڈنا بلکہ وہ اس کے لیے خون بہا یا فدیہ کی ادائیگی کے لیے اس کی مدد کریں گے سبحان اللہ یہ مطلب ہے امتی حضور دے انج بن کے رہن مومن آپس دکھ سکھ د حکومت حکومت دا حق بن دے ادھر کر جانا نہیں حکومت لین جو اتارنا کن اگے سو سائیں پھر سونے نبی پاک نے انہوں واسطے جو تو بھی فرمایا کوئی مسلمان کسی کافر کے بدلے کسی مسلمان کو قتل نہیں کرے گا یہ یہاں سے گاٹے پہ پی گل یہ گا گاٹے پہ پہ یہ گل کو تین کتابیں ادھر موجود ہے لائقر کوئی محمل کسی مل کا وجہ قتل نہیں کرے گا تسا دے اتوں مسلمان مران دے جو میں پوچھنا وا جب نبی بان کر سروا چڑی کوئی مومن کسی مومن کافر کی وجہ قتل نہیں کرے گا تے ہال تسانے لکاوٹ ویخ منافقت ویخ اگے سنو ولا ينصر الكافرون على المؤمنين کسے مومن دے بر خلاف کافر دی مدد نہیں کیتی جائے گی سبحان اللہ توجہی فرمائی نے کسے مومن دے خلاف کافر دی امداد نہیں ہونی مت مومنوں کافر نہ رل کے تے مومناں نو اے کم نہیں ہونا کوئی ایمان نال دس میرے نبی سرور کافر تحفظ دفرمائی کافر بدلے ماریا نہیں جانا کافر امداد نہیں ہونی مومن خلاف قتل اور مساوات کدھر گیا باقی ٹھیک ہے وہ برابر حقوق کافر کتنے رہے نبی پاک سرکار نے صاف کافر آخیا ہے نہیں یہاں مومن کافر دے لفظ تو کافر بھی چڑا ہے غیر مسلم تو نہیں چڑھتا یہ آدھے یہ ہوں کنا فرق نبی سرور رکھ مومن دی مدد مومن دی کوئی کو مومن دی مدد اس خاتے نہ کرے کہ مومن کھڑا ہے خبردار اتنے دن بڑی خرید مسلمانا نال رلا کے مسلمانا نہ رلا کے اقوام متحدہ دے کافر مسلمانہ مسلمانا بم برسائی جی مسلمان میں لائن پی وہ منافع میسا کے مدینہ ہن کتنے گیا اکواں میں متحد آ کو میسا کے مدینہ سڈا ایمان ہے MeuEN… مدینہ ریاست دہشت گرد ریاست سن ہوا ہے اقوام متحدہ یہودیت ثابت کرو حدیث وچو لا حدیش میں اللہ تعالی کا ذمہ ایک ہے مسلمانوں کا ادنا فرد بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے مسلمان فرمایا وہ سارے دی عزت کریں گے کس دی مسلمان دی. مسلمان یعنی دی. نا کہ تن نا بڑا نا جے مسلمان کافر کسی سو اور او وہ بن کے کافر دے تھا لے اور نہیں کرتا یار میں پناہ دینا کر لے مسلمان فرد کی عزت کرا جائے آخری جی تیم جی ان پنا دے دیے تو ان کی جان چھوڑ دیا جی وہ زمین بن کے رہے जावे। इस्लाम कानून माता हत आ जाए कदों इस्लाम आंधा बिहार किसी मारी आओ जो पना मंग लैसी इस्लाम आंदा हूं तू ओ जिमेंद का कुत्ता रखी खड़े होने रोटी खवाई दी तू भी इतने रह जा रोटी खा दी जा खबरदार भाकी ना समझ नहीं میں پناہ مطلب پنا کہ اگر کوئی پناہ دے کے دیان دے دے او غلام بنا لینا دلوڈی بنا لینا پناہ دے کے رکھ لینا اسلامت اجازت تبج ہے توجہ ہے کہ نہیں اچھا دوسرے لوگوں کے خلاف مسلمان باہم مددگار ہیں اور میرے نبی سرور نے نا جنہیں یہ نہیں سرکار نے فرمایا مدینے کے رہائشی نقتا سمجھ مدینے دی نہیں لیا. نال لے سارے مومنہ دا کہ سولہ مکین احد مہاجا جو کچھ ہو رہا ہے سارے کی عزت ہو رہا ہے سب ایک مومن مددگار ہو گئے اتنے پاکستان تے باقی آرے افغان والےت آرب والے کسے مسلمان کا نام نہیں پاکستان یہاں دا معاہدہ پاکستان میرے نبی دا معاہدہ اہل اسلام آستے سمجھ نہیں لگی وہاں بنا دیا اپنا ملک بچاؤ میرے نبی ملک کی گل کی آخیا کتنے بچا ہے آپ مومن بچا ہے لڑنا نہیں جی سوا دیکھ فلانا نورانی کدی آپ جلوس کٹتے جی کدی ہم بولیں گے کدی آپ جے جڑی رن بولے گی وہ بول بھی پہ ہاں میو ایک چیشتی اسمبلی میں جائیں گے تو بات کریں گے میں ہاں جی وہ بولی تو بچاری بڑی اتے لیکن بڑا کچھ نہیں پتا نہیں مسل بارہ وہ نسا ہی بارے دھی کا ناجوی دلے بھی بولنی پی پتہ نہیں بول ا کوئی ایک ہے میں بولوں نہ آئی بلے بلے اسلام کے مجاہدین کیا کمال دے کمال نہیں آدھے بخت والی آپ لا کھڑے آڈے کول تو کچھ نہیں بڑے اور تگاہ ہوگا تو آدھے ہوئے یہاں نیچے پھرنے آ کونی اور قسم خدا دی کر کے آنا پھر ہیں جنانیاں گھر بیٹھے ہاں آخر جی رنگ آخر جانا تم پچھا بول میں مردو شتانا بولے کام برابر ہوئے کام برباد کیوں نہ ہو اسلام د لکھیا ہے مسلم فوج عورتوں کو ساتھ لے کر نہ جائے تاکہ کافر یہ نہ سمجھیں یہ کمزور ہیں ہاں رن نال ہی پھرتے ہیں ساری فکر دیا لکھیا ہے بندے آخ بھی چڈتے ہیں کسی دیر بندے نال لگ کے بولن لگ پوے نا اگلے بندے تو آدھے در فیٹرا تو شرم کرائک رہی خدا نہ بندہ جتنے مرد مرد جن بولن دے مثال دینا اسمبلی چوڑیاں لا چوڑیاں پا لو کیا مطلب رنا پاگل ہو چوڑیاں نہ چوڑیاں پا لو کی مطلب گھر بیٹھو بڑیا بن کے بولنے میں مطلب صاف نہیں کر چوڑی آئی بولنے توجہ نہیں فرمائی اسلام اسلام بھی ہوئی اندائے, اسلام بھی ہو جا تیرے ہاتھ تو کمزور ہے تو, تُو نہ ہی بول شان تو سن بول برابر بولن دو برابر بولن دیو ادھر آدی نے چوڑیاں پا کے مرد مرد جگہ مطلب صاف ہے نکلیا کہ جنہیں ہاتھ ہونی ہے ہاتھ چ کرے ہی پاؤں کلندر پاکانے کا کڑے کا مطلب یہ بندے ہی نہیں جی چوڑیاں پائید نہیں بولنا چاہیے اچھا اللہ اکبر جو اتنے لکھیا ہے نا وہ سکول کوئی نہیں کوئی نہیں اچھا ہاں سنو غلطی پہ نپنا ہے بڑا لما کام وہ سارا کڈ کے رکھنا بھی سی سے جس نے ہماری اتباع کی میں سے ہماری اتبا کی جڑا نبی کرے مومن بن یہودیوں میں سے جس نے ہماری اتبا کی ترجمہ کر دے اے دے نبی سرور نے تو یہ فرمایا تھی جہاں انہوں نال چلے گا دے کرے گا سڈے پچھے چلے گا مومن ہو جانا ہے جنہیں مومن ہو جانا ہے آپے نبی ان دی مدد کر گے yes, تو مساوات ان کی ہوگی نہ ان پر ظلم ہوگا نہ ہی ان کے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی مسلمان راہ خدا میں جہاد میں کسی مومن کو چھوڑ کر کسی دوسرے شخص سے صلح نہیں کرے گا مگر جبکہ تمام مسلمان و سلح میں شریک ہوں وہ گروہ جو ہمارے ساتھ مل کر نبرداز ہوں گے وہ ایک دوسرے کے پیچھے ہوں گے مسلمانوں و سزیت میں برابر ہوں گے جو راہ خدا میں ان کو خون ان کے خون کو پہنچے گی متقی مومن شاہراہ ہدایت اور سراط مستقیم پر ہیں کوئی مصرت قریش کے مال اور جان کو پناہ نہ دے گا نبی سرور نے کتاب شرمایا جناب ابو عبید سرکار دی تے ابن زنجوہ دی ابو ابید حوالے نال زنجوہ بھی لکھتے پی ابن زنجو سمجھ آئی کہ نہیں آئی تے ایس دے اندر اے کتاب الاموال امام ابو عبید دی اس آپ نے اس کا مانا لکھا ہے مطلب لکھا ہے اللہ امام ابو عبید کیا پہ لکھ دین یا نل یحد کان ہے کہ دے بندے پناہ نہیں مال نی دن گیس شاید کا بچاؤ نہیں چڑھائی کرنی ہے نہیں بس کے جا سدکے جا سدکے آدھے نے اچھا تڈے پیچھے رہنا نبی سونے فرمایا مشرقار کسی کافر بنا دے لانتی کافر بنا دین مسلمان آدھے کلام متا ہے میتھا کہ بنا نہ سمجھ نہیں لگی اچھا اگے سنو جی نبی پاک نے تح فرمایا کہ مسلمان گے جب لڑنگ کر کے جدو کافرا نام لڑا گے اپنا مال مال گے گے گے گے اور نال انداد پیسے دی, مال دی, ہر دی انداد جدو اسا کافرہ نال میرے نبی اے نہیں فرمایا کہ مومنا لڑا گے توجہ نہیں فرمائی نہیں اتنے میوام متا ہے کہ تسا لڑو مسلمان لڑائی کرے امداد چڑھائی کرے کافر اگوں کافر دشمن اگوں دشمن مرنا ہے ادرو بھی دشمن مرنا ہے دو سے لگی <-egree> وہ گل مشہور ہے بھائی ایک ہڑکا ہو گیا ہندو نے میں دشمن مریا جے مسلا بنیا بھائی جے کتے وڈیا تو یہ مر گیا تاہی دشمن مریا میں اپنے دیا کتا وہ مریاسی اسلامس کے تات بھی اگو مرے تو کتا ادو مرے تا سور سمجھ آئی کوئی آئی اور اگو اگے ویکو ایپا کھڈنا کے خلاف ایک سیاسی وہدا ترجمے لکھن والے خدا بندے نبی سرور نے کسی تھان تھی فرمایا نہ نہ یہ لكھا گیا ہے کہ جڑے ہیں آ کے مسلمانوں کے خلاف ایک سیاسی وہادت اوترا <u'll tra> جدو پیاسمان سیاسی وادت بنا کے مسلمانوں نے لڑنا ہے موایادہ پیا ہوا قدرت میری جان ہے اگر انارت میں صرف ڈا دیتا جود نہل من بھائی جو پھینتا ہے تو انہوں نے اپنے پیچھے چلا مافق کرنا ہے کہ سمجھ آ کہ نہیں آ ذرا بولو چل سبحان اللہ آلہ! اچھا اتنے ایک لفظ آیا کھڑا ہے وہ ضرور سمجھانا سمجھاو لفظ آیا کھڑا قبلہ مال مو منی سیرت ابن سنجو ہے کو ہے مینل مو منی ہاں جی ہن اس دا مطلب امام ابو عبید خود پیک کٹ اندا نسرین دینو جے ہزار نے فرمایا بلو ہاؤف کے مومنوں سے قوم ہے فرمایا اس کا مطلب لکھا گیا کہ بنو امداد کر کے جد کافلان لڑانگے اس لیے یہ سڈے بن کے امداد کر نہیں بننے گا یہ سن کے امداد کر فرمایا اس دائے مطلب نہیں کہ او مومنہ وچوں نے یا مسلمانہ نہ کافر عطا کر کے حضور نے جنہیں آگے فرما دیتا ہے کہ لیل یہود دینو ہم ولی دینو ہم یہودیوں کا اپنا دین ہے ہمارا اپنا دین ہے اونا نامرادائیں دا ترجمہ بدل کے اونا آخری گل سناو تے سنو میسا کے مدینہ دے اندر جو کچھ مسلمانہ دے حق کچھ لکھیا گیا اور یہود نو بن بن کے مسلمانہ دے تابع کیتا گیا جس کوئی ج رکھا گیا اے جو کچھ ہویا سی اے اسلام در ابتدان ہویا جزیہ دے حکم پڑھو پڑو جدو جزیا حکم اتر آئے تل جا رولان کو اتر ہے ح چیز دے کے رائے. لیکن وہ بھی مکے مدینے دے اندر نہیں رہ سکتے یہود نے واسطے حکم آ گیا آخر جن یود انسارا منجلی یہ حضرت عمر پاک نے آپ پورا کیا نبی پاک سکار دلانا ایک دستے اندر یحد رسارا والے علاقے کے اندر جتنے رنگ سر جلیا درد سنگا رول ہوں میں پوچھنا ہوا تیو قرآن احکام کدھر گئے یہ لکائی بیٹھے جو ادھر مسا چودی نے تبدیلی کی ادھر یہاں حکموں کو پی گئے جب چیزیا دے کہ مسلمانوں دے ملک رونا کافر نے سلیل خوار ہو کے راحے حکو کے شہریت کی میں برابر ہو مسلمان ہوئی مسلمان بغیر مال کافر مال بغیر نہیں رہتا برابری کتنے ہوئی برابری کتنے ہوئی وہ تو رہے ہے مسلمان رہنا ٹھاٹھ نال توجہ نہیں فرمائی پہ کتے اج تینوں ذریف کر کے رکھا ہے اور چوڑا کافر اتنے ٹاٹ نال لبن ہے ہے؟ شروع تو مسٹر تو لے کے سارے بےمان ہی نے قرآن بدلنے والے سور حدیس بدلے, رہے ہیں فیسور حدیثا بدلے رہے ہیں امام حکم ہے نو نو جانب شریف چائے سن سارا معاہدہ ہوا ہے اسلام قوت پکڑنے سے پہلے پہلے اسلام کے غالب ظاہر ہونے سے پہلے پہلے غالب ہونے سے اور یہ جزیہ جزیہ کا حکم اترنے سے پہلے پہلے جدوں ادرو اسلام طاقت چائے رب فرمایا ہے نپو ایسے جے کو راج پہاڑوں را دے سو بغیر مال دین تو میں اون رہو گے مال دین نال جزیہ دین نال ظلیخوار ہو کے رہنا ہے نبی پاک نے پھر حکم جاری فرمایا کہ یو دی جدوں ٹردا ہوئے عیسائی جدو ٹردا ہوئے جزیہ دے کے جڑا ذمی رہندا پیا جدوں ٹردا ہوے فرمایا اون دے واسطے راہ نہ چھڈو اون دے واسطے راہ نہ چھڈو افذ تروہم الی ادیک طریق تنگ راستے وال مجبور کر دیو او اپنے اپ نو کند نال لا کے چلے تاکہ پتہ لگے اونوں میں کفرت رہا عزت اوے تے مومن ہونا کی ظلم کیا اے میرا میسا خدی کا مول روز اگر اس وقت ہوں تو میں ہو جناب نو موتی کڈ کٹ کے دے سا سا لیکن اللہ تعالیٰ لگتا ہے کہ ضرورت پوری ہو گئی <nu> نوی نظر بڑھائیے سکولی دا مطلب جائز سمجھے, سمجھے، ترقی سمجھے تعلیم سمجھے شعور سمجھے ہاں جی جا سکے حرام سمجھے وانا سمجھے بغیرتی سمجھے کفر سمجھے وہ سکولی مسلم ہے ہاں اللہ میں اقبال میں ولی نہیں منتا کیوں مننا اخبار سے مننا بچ رہا ایک مخالف ہوا تو مسلم سکون را تو راج دینا نبی ہے دینے نبی دشم دینے نبی درشم ہر کفر دے پجاری پران تو ہے نسبے الگریزی اقل ماری کافر یاری مسلم دسلم سکویاں اگلوں دشمن گھر بلا کے اپنوں ہی مرا دے دشمن گھر بلا کے اپن مرا دے عزت بدی دے کے ہر ملک لوگ بچا دے کافر آگے ہے ہے ساڈے لیے بلا ہے مسلم سکلی دے تھوڑا جیرت میں نال غیر رت ان غیرت دال غورت خیرت غیرت بے خیر پسند گئے بیٹھا پھر چلائیں گے نچائیں گے سناخ کرائیں گے عورت استعمال ہونے کے لیے بنی جائے چاہے ماں چاہے بہنوں بیٹھا نہ بہنا بنا خیرت نال غیر خیر تھی پسند پردے دال ویرے ننگیاں سنگے پردے دال ویری ننگیا دے نال سنگے ہردے